آج ہمارے معاشرے کا جو حال دیکھتے کہیں مہنگا ہے کہیں برا ہے کہیں پریشانی کہیں دکھ کہیں درد ارے طرح طرح کی مصیبتیں پریشانیاں کیا دنیا بھر میں نظر نہیں آتی ہمیں اپنے ملک میں نظر نہیں آتا کہیں زلزلے کے جھٹکے کہیں سیلاب کہیں طوفان مہنگائی خوف دہشت کہاں سالی بارشوں کا بند ہو جانا کہ یہ سب ہم کو نظر نہیں آتا بے سکونی امن ختم ہو جانا محبتوں کا ختم ہو جائے نظر نہیں آتا ارے کس کے گھر میں امن ہے کس کے گھر میں محبت ہے کس کے گھر میں پیار ہے کس کے گھر میں سکون ہے بتاؤ نا بھائی آپ کون بچا ہوا کون اللہ ماشاء اللہ حدیث سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبت دشانے لوگوں پانچ باتوں سے بچنے کے لیے پانچ باتوں سے بچو جو قوم کم تولتی ہے اللہ از وجل انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے بولو کم تولنا ہے یا نہیں معاشرے میں آپ بتاؤ یا کم تولنا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے میں تولنے میں ڈنڈی مارتے نہیں مارتے کی دعوت دی ہوتی انہیں کم تولنے کا اذا بتایا ہوتا کم تولنے کے حوالے سے انہیں سمجھایا ہوتا اور یہ کم تولنے سے باہر آتے تو آج ہو سکتا ہے یہ مہنگائی اور یہ پھلوں کی کمی میں مبتلا ہونے کی جو روایتیں ملتی ہیں کیا کہ آج کہ اس برائی کی نحوست ہمیں بھی پہنچ رہی ہو نمبر دو جو قوم بد اہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اب بھی عقل کے ناخونی نہ لیں گے ارے کب تک باہر جھانکتے رہو گے کب تک باہر جھانکتے رہو گے ارے اپنے اندر کب جھانکیں گے اپنے اندر برائی ہمارے اندر آج جو دنیا بھر کی پریشانیاں مصیبتیں ہم پر مسلط ہیں یہ لوگوں اور توجہ کرو تمہاری اور ہماری مصیبتیں جو ہم پر آئی ہوئی یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم تو اس آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ ادوان کے چاہنے والے ماننے والے محبت کرنے والے ہیں جو تین سو تیرہ بدر میں آتے ہیں تو ہزاروں کے دانت کر دیتے ہیں یا نہیں ہماری تاریخ کتنی روشن ہے کتنی روشن ہے ہماری تاریخ یا جی غزوہ اہد کو بھول گئے جی غزوہ تبوک کو بھول گئے فتح مکہ کے واقعہ بھول گئے سلح ادیبیہ کے باغ کے واقعات بھول گئے کیا بھول گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس قدر غلبہ عطا فرمایا کیا خلافت فاروقی کو بھول گئے کیا خلافت صدیقی کو بھول گئے کیا عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا شیر خدا کر رحم اللہ وجل وزول قریبی خلافتوں کو بھول گئے کیا تم عمر بن عبد العزیز رفظی اللہ تعالیٰ کی خلافتوں کے واقعات کو بھول گئے مسلمانوں نے کیسی ترقی کی مسلمانوں کو کتنا عروج اور کس طرح غلبہ نصیب ہوا بھول گئے کیوں نیکی پریشگاری تکوا ایمانداری محبت اور پیار کا دور تھا نیکی کی دعوت دی جاتی تھی برائی سے منا کیا جاتا تھا ایک دوسرے سے کی جاتی تھی اپنے وعدوں کو وفا کیا جاتا تھا مسلمان یہ وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمان بد عہد نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدی سے کو اور صدی سے پاک کے ان کو دل کے کاروں سے سنو جو کو وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے ارے جب اللہ ہی مسلط کر دے ارے کون ہٹا سکتا ہے ذرا سوچائے کبھی جب دشمن کو اللہ مسلط کر دے پھر ہٹا کون سکے اس کو اسی رب کی بارگاہ میں جب رجوع آئیں گے اسی رب کی بارگاہ میں جب معافی مانگیں گے یا اللہ معاف کر دے ہم تھک دشمنوں کے تسلس سے بولا ہم تھکے ہمارے گھر کے گھر اجڑ گئے ہمارے شہر کے شہر اجڑ گئے ہم تباہ برباد ہو گئے مولا ان دشوں سے ہمیں نجات دے دے. دشمنوں سے نجات دیتے حبیب کے دشمن ہم پر مسلط ہے مرا. ہمیں ان سے نجات دیتے اور مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے قسمت سے لائے te te عاد اپنے اندر سے نماز قزا کرنے کی عادت ختم کر دو اپنے اندر سے بے حیائی کے فلمی ڈراموں کی عادت ختم کر دو اپنے اندر سے شراب پینے کی عادت ختم کر دو اپنے اندر سے جوا کھیلنے کی عادت ختم کر دو ماں باپ کو ستانے کی عادت ختم کرو بیویوں پر ظلم کرنے کی عادت ختم کرو مسلمانوں کا حق قتل کرنے کی عادت ختم کرو ارے یتیموں کا مال کھانے کی عادت کو ختم کر دو کرو تو صحیح اگر اگر ہم اس اپنی زمین کو ہمارے گھر کو اللہ کی فرما برداری سے بھر دے مجال ہے کہ کسی ایک انچ پر بھی کوئی اللہ کا دشمن پر مسلط ہو جائے ہمیں ہمارا رب بچائے گا ہمیں ہمارا رب بچانے والا ہے میرا رب قادر مطلق ہے وہ ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو ہلاک فرماتا ہے ہم کمزور ہو گئے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہمارا ایمان پر سونپ لگ گیا شیطان شان کان پکڑ کے کبھی جوا کھیلنے بٹھا دیتا ہے شیطان شان سے یو کھیلتا ہے جیسے کوئی فٹ بالر فٹ بال سے کھیلتا ہے جہاں چاہتا ہے لاش مار دیتا ہے اور ہم فٹ بال کی طرح دوڑے بھاگے پھرتے دوڑے بھاگے پھرتے ارے مسلمانوں اپنی غیرت ایمانی کو پہچانو اپنے جذبہ ایمانی کو پہچانو تم کیا تھے کیا ہو گئے یہ حالت دیتی ہماری منقول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری میری سنت جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے اور جب ان کو چھوڑو گے تو تم پر دشمن یوں ٹوٹے گا جیسے بھوکے دسر خان پر ٹوٹتے عرض کی گئی آ کہ اس پر تم تعداد میں کم ہوں گے ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہوگے مگر ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے یہ مسلمان فجر کے بعد بستر پر اونتھا بو پڑا رہتا ہے مسجد میں فلاح کی سدائے دے رہا ہوتا ہے آؤ نماز کے لیے آؤ بلائی کے لیے اس کے کان میں اس کے رب اجلّہ کے نام کی سدا تک نہیں آتی یہ حال ہو گیا ہے ہمارا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر آک کے دشمنوں جیسا منہ بناتا رہتا ہے چہرہ بناتا رہتا ہے آقا کی محبت کی نشانی ناڑی کو مونڈ مڈ کر نالیوں میں بہاتا رہتا ہے اس کو شرم نہیں آتی غیرت کے نام پر عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے بیٹیوں پر ظلم کیا جاتا ہے کیا حال ہوگا بتاؤ اب ہم بولے کہ چھوڑو یار چھوڑو ارے چھوڑ چھوڑ کر یہاں تک تو پہنچ گئے اب جانا کہاں ہے اب اب جانا کہاں یہاں تک تو پہنچ گئے دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ بڑھے کام کام جا بنا ہے بالکل معاشرہ بے لگام ہو گیا کوئی گریس کوئی پکڑ نہیں ہے کوئی بولنے والا کوئی روکنے والا نہیں ہے نیکی کی دعوت تو دو برائی سے منع تو کرو ارے کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جن پر نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا واجب ہے واجب ارے نہیں کرو گے تو قیامت دن مر جاؤ گے اپنے رب ازم اچالا کے حضور کیا جواب دو گے کبھی سوچا ہے نصف سوگے سمجھو گے نہ سمجھو گے پنت گے سن لو ای تمہاری مانو تک ہی نہ ہوگی گیتا ہمارا کردار درست ہو گیا انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا